جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق اہم احکام اور مسائل کا درس جاری ہے پچھلے درس میں میں نے بعض اہم باتیں بیان کی تھیں اور آج کے درس کو شروع کرنے سے پہلے بعض ساتھیوں کے بعض اعتراضات تھے تو پہلے میں ان کی وضاحت کر دوں کیونکہ یہ حق ہے سننے والے کا کہ وہ اعتراض کرے اور اعتراض کرنے سے بشرتے کہ شریعت کے حدود کے اندر ہو کیونکہ اعتراض کی بھی شریعت نے حدود رکھی ہیں ہر چیز کی حد ہے شریعت میں اگر شرعی حدود کے مطابق کوئی اعتراض ہو تو وہ سارا پوپ اگر شریعت کی حدود سے باہر ہے وہ ہٹ درمی ہے بات ساتھیوں کو کچھ اعتراض تھے پہلا اعتراض تھا کہ میں نے جو قصہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص نے اپنے والدین کو ذبح کر دیا اس قصے کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کیا سارے مجاہد ایسے ہیں ایک سے اگر غلطی ہوئی تو میں نے سب کو ایک سف میں کھڑا کر دیا تو یہ میں نے نا کی ہے اعتراض تھا اور ابو قتادہ کا نام لے کے آپ نے یہ بات کی ہے اگر انہوں نے فتویٰ دیا تو ان کی غلطی ہے اعتراض اپنی جگہ پہ ہے میری گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ جو اعتراض جو لوگوں نے باد ساتھیوں نے کیا ہے ہماری سارا کو ہے لیکن میں نے یہ بات جو بیان کی ہے اس لیے بیان کی ہے یہ ہو رہا ہے امت میں جہاد کے نام پر مجاہدین کے نام پر مریانی کا کے سارے کے سارے ایسے ہیں ریکارڈنگ موجود ہے آپ سن سکتے ہیں اور ابو خطادہ جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے لوگ ان سے فتاوا لے رہے ہیں جہاد کے تعلق سے اور آج بھی فتاوا لے رہے ہیں وہ کے مفتی بنا بیٹھا ہے میں نے اس شخص کا نام اس لیے لیا تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں اور علماء کی طرف رجوع کر کے فتح لیں ان سے حیض کے خون کے مسائل میں فتویٰ نہیں لیتے تعجب کی بات ہے میرے بھائیو اور حقیقت ہے یہ ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے علماء سے رجوع کریں لیکن جب امت کے خون بہتا ہے امت کے خون میں وہ فتویٰ دیتے ہیں تو وہ قابل اعتبار ہوتا ہے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے ان میں تو فتوا دینے کے لیے آگے ہوتے ہیں اور اس کی تصدیق بادشت نے اعتراض کے کسے جھوٹا ہے میں نے کہا کہ اگر یہ سنی سنی پہ بات ہوتی تو ہم بھی کہتے ہو سکتا ہے جھوٹا ہوتا انسار میگزین میں ابو قطع نے خود یہ کہا ہے میگزین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک باغیرت مجاہد نے اپنے والدین کو ذبح کر دیا اگر ان کی طرف سے بات نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے میں بھی یہ بات کرتا ہی نہ تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد کیا جائے جو شریعت کے مطابق ہو جس سے دہشت گردی کا تعلق نہ ہو آج امت میں جو یہ دھبا لگ چکا ہے جہاد جو, جو دہشت گردی بن چکا ہے اس کی وجہ کیا تھی بنیادی کافر کو کیسے ضرورت ہوئی کہ وہ جہاد جیسے عظیم شریعت کے حصے کو جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ در و تو سنامی الجہاد اللہ اس اسلام کی بلندی اس اسلام کی خوبصورتی اس اسلام کی عزت اس جہاد کے اندر ہے کافر نے انگلی کیوں کھڑے کر کے یہ کہا کہ جہاد نہیں یہ دہشت کر دی ہے جب ایسے نمونے سامنے آتے ہیں تو حقیقت جہاد نہیں ہوتا جس نے اپنے والدے کو ذبح کیا کیا وہ مجاہد ہے جو آج بم بلاسٹ کر رہے ہیں کیا وہ مجاہد ہیں اسے جہاد کہتے ہیں جہاد کے غائط اور مقصد میں نے پیچھے درس میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہو دین کی سر بلندی ہو نمبر ایک نمبر دو مسلمانوں کی عزت مال اور جان محفوظ ہو کیا اس بم دھماکے سے اسلام کی سر دین اسلام کی سر بلندی ہو رہی ہے کیا ان بم دھماکوں سے مسلمانوں کی جان عزت اور مال محفوظ ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا تو یہ جہاد نہیں ہے میرے بھائیوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان خودکش حملوں سے اسلام کی سر بلندی ہو رہی ہے تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کون سا وہ عالم ہے جو آج یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ جہاد ہے ایک کا نام تو ہمیں بتائے کہ امت میں صرف ابو قطع اور ان قطادہ اور یو فی لوگ آ گئے صرف یہی ہیں کوئی عالم نہیں امت میں اس کی تیس چوتھی وجہ یہ ہے کہ میں نے قصے کو مزید نہیں بیان کیا میں نے اس بات کو ادھر ختم کر دیا صرف ایک اشارہ تھا سمجھدار لوگوں کے لیے جو عقل سلیم اور قلب سلیم رکھتے ہیں لیکن بعض لوگ صرف ایک ہی چشمے سے ایک ہی رنگ سے دنیا کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے کہ یہی رنگ ہے دنیا کا یہی حق راستہ ہے نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی ان کے اندر شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کی کیسٹ ابھی بھی موجود ہے مارکیٹ میں بک رہی ہے کئی سالوں کے بعد جب جزائر میں جہاد کے نام پر قتل عام ہوا لوگوں پر خود کش حملے کیے گئے معصوم جانے چلی گئیں پہاڑوں سے فون آیا شیخ بن باز کو یہی لوگ جو اپنے آپ کو مجاہدین کہتے ہیں انہوں نے فون کیا کیسے موجود ہے سننے لیں آپ کہتے ہیں شیخ صاحب ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ جو جہاد جو جزائر میں ہو رہے وہ جہاد ہے شیخ صاحب نے کہا میں نے نہیں کہا یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے تین مرتبہ شیخ صاحب نے کہا ہے میں نے کبھی نہیں کہا ہے کہ یہ جہاد ہو رہا ہے لمبی بحث کے بعد آخر میں شیخ صاحب نے فرمایا السلاح نماز کا وقت ہو گیا ہمیں یہاں پر سعودی عرب میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ انہوں نے کہا شیخ صاحب آخر میں ایک سوال ہے ہماری ایک گزارش ہے آج ہمیں محسوس ہوا کہ امت میں سے ایک بھی علم ہمارے ساتھ نہیں ہے وجہ کیا ہے پوری امت میں سے ایک بھی علم ہمارے ساتھ نہیں ہے کیوں فتو ادھر سے لیتے تھے نا یا انگلینڈ سے یا ایجپٹ سے یا فتوے لیتے تھے فرانس سے یا اٹلی سے ان کی مفتی وہاں پہ بیٹھے ہیں ایک بھی امت میں سے علم ہمارے ساتھ نہیں ہے تو شیخ صاحب لکھے آپ لوگوں کا مسئلہ ہے تم لوگ دیکھو کس سے فتح لیتے ہو انہوں نے کہا شیخ ساتھ ہی ان پر عمل کر کے جہاد سمجھ کر اپنی جان دے چکے کیا وہ شہید ہیں شیخ صاحب نے کہا جو وہ کر چکے ہیں وہ آگے بھیج چکے ہیں انہیں اپنے رب کا جواب دینا ہے تم لوگ یہ سوچو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں تم نے اپنے رب کا خود جواب دینا ہے اور اسی پر بات ختم ہو گئی اسی منگل میں اسی منگل میں ساتھی تو کہتے ہیں کہ یہ بات ہم کیوں کرتے ہیں بلّہ اسی منگل میں تین دن پہلے ریڈیو پر اثر کی نماز کے بعد سوال میں الحاط پروگرام لگتا ہے ریڈیو پر میں نے سنا اپنی کانوں سے فیکس ای جزائر سے فیکس یہی سوال کی جا رہا تھا مفتی جو سدر کے مفتی ہیں شیخ عبد العزیز علیہ آل شیخ حفاظہ اللہ ان سے سوال کیا گیا کیا خود کش حملوں سے دعوت کا کام اچھا ہے اب جہاد کرام تبدیل کر دیا ابھی تک لوگوں کو غلط فہمی ہے ابھی تک لوگ نہیں سمجھ رہے کہ یہ خودکشی ہے خود حملہ جو ہے یا یہ جہاد ہے یا یہ اچھا کام یہ برا کام یا اچھا کام ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے پھر ساتھ کہتے کہتے کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں آپ لوگ جہاد کی مخالفت کرتے ہیں تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ جہاد ختم ہو جو امت میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ امت میں جہاد ختم ہو جائے اس سے بڑا بےغیرت کوئی نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں جو شخص یہ کہتا ہے کہ جہاد اسلام کا حصہ نہیں ادارا اسلام سے خارج ہے کس نے کار کیا جہاد کا لیکن سمجھو شرح جہاد کیا ہوتا ہے وہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے شیخ صاحب مفسل جواب دیا ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا جس کا نام خودکشی ہو وہ دین کا حصہ بن جائے دعوت کو دور کی بات ہے جہاد تو دور کی بات ہے پھر ایک گزارش ہے آج ہم نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں کہتے ہیں ہم راہ راست پر چلنے والے ہیں سرات مستقیم پر چلنے والے ہیں حدیث پر عمل کرتے ہیں دسوں سینکوں حدیث کرتے ہیں ان کے سامنے لیکن کہتے ہیں ہمارے علما نے ان کو ایسے نہیں سمجھا ایک مثال میں دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ عہد میں جب سیدنا حمزہ الحمز عمرانوں کو شہید کیا گیا اور ان کی شہادت کے بعد کافر جو ہے وہ مسلح کرتے تھے مسلح کہتے ہیں کہ جسم کو کاٹ دینا پیٹ چاک کرنا جگر کو نکالنا آنتوں کو نکالنا کان کاٹ دینا ناک کاٹ دینا تو مسلح کرتے تھے ڈیڈ باڈی کمرنے کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور شہداء کو دیکھتے دیکھتے جب سید حمزر اللہ عنہ کو دیکھا تو وہاں پر رک گئے کافی تکلیف ہوئی انہیں سدر زبیر الوام عرد اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المرآ المرآ عورت کو دیکھو عورت کو دیکھو میں نے مڑ کے دیکھا تو میری ماں آ رہی تھی سید صفیہ رولا انہا آ رہی تھی میں نے بھاگتے ہوئے گیا سیدہ صفیہ جو ہے صفیہ جو ہے وہ سیدہ حمزہ کے کیا لگتی ہے بہن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبر کو جو ان کے بیٹے ہیں ان کو بھیجا اپنی والدہ کو روکو یہ منظر نہیں دیکھ سکتی تو جب روکنے کے لیے گئے تو ان کو دھکا دے دیا پھر سیدنا زبر عنہ نے ایک بات کی صرف کہ اے میری ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ رک جاؤ اس بڑھے نے قدم نہیں اٹھایا ادھر ہی رک گئی ایک قدم نہیں آگے بڑھی روتی رہی لیکن آگے نہیں بڑھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعبیر ایسے کی جاتی ہے آج ہمارے سامنے دسوں حدیث بیان کرتے ہیں علماء ہم کہتے ہیں نہیں اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتے وہ بھی ہو سکتا ہے اور اس بڑھے کے ہاتھوں میں جانتے ہیں کیا تھا دو کفن تھے ایک اپنے بھائی کے لیے اپنے, ایک اپنے بیٹے کے لیے وہ یہ سوچ کے ہی تھی ہو سکتے کہ دونوں شہید ہو گئے اللہ تعالی کے راستے میں ایک ہسرت ہوتی ہے نا اگر کسی کا کوئی پیارا مر جائے انسان کی فطرت ہے یہ جب تک اس کا مروح چہرہ نہیں دیکھتے تو اسے حسرت رہ جاتی ہے ساری زندگی ابھی میں ابھی تو ہست ہوا چھوڑ کے گیا تھا اس کے دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ اسے دیکھ نہ لے واقع دن سے چلا گیا ہے اور یہ جائز ہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اپنی جو جائز خواہش تھی اس کو بھی دبا دیا آج ہمارے بھی خواہشات ہیں کیا وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھم جاتی ہیں چاہے غلط خواہشات کیوں نہ ہوں ہم اپنے آپ کو تولے اور دیکھیں ہم سلفیت کا دعویٰ تو کرتے ہم صلفی ہیں ہم کتنی سلفی ہیں ہم حدیثیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں ہم کتنی حدیث ہیں یہ بھی ضرور دیکھیں ایک اور اعتراض بھی تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نام جو ہے میں نہ لوں جیسا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگلے درست میں آئے گا کہ کیا اسامہ بل لادن جو ہے وہ اس کا منحج کیسا کی ہے صحیح ہے یا غلط ہے یا مجاہد ہے کہ نہیں ہے تو بادشاہ نے اعتراض کیا کہ نام نہیں لینا چاہیے میری گزارش یہ ہے جب ہم ابو قطع کا نام لیتے تو آپ لوگ کہتے ہیں اچھا کیا ہے اور جب ہم اسامہ بلادن کا نام لیتے ہیں تو رہے تھے نہیں یہاں پر غلط کیا آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا فرق کیا ہے مجھے بتائیں ابو قتادہ بھی عالم نہیں ہے بل لین بھی عالم نہیں ہے امت کے علماء میں سے نہیں ہے شیرت کا علم ضرور حاصل کیا ہے ابتدائی دور میں لیکن اس کو مکمل نہیں کیا اور امت میں آج جو یہ فتنہ موجود ہے دہشت گردی کا اس کی جڑ کہاں ہے کہاں سے آیا ہماری تو کی عمری تو آتی ہے کافر دشمن کی طرف کہ اس نے یہ فتنہ ڈالا ہے امت میں لیکن ہم نے کبھی سوچے ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے اس میں کیا واقعی ہمارے جوانوں نے اپنے آپ کو بلاسٹ نہیں کیا اور موسوم جانے نہیں گئی اگر نہیں تھا تو واقعی یہ تو مت ہے مسلمانوں پر یہ غلط ہے اگر ہمارے جوانوں نے ہمارے بیٹوں نے ہمارے بھائیوں نے یہ ایک عمل کیا ہے تو غلطی ہماری ہے اور یہ سبق کس نے دیا امت کو وہ کہتے نہیں کہ وہ ان سے بری ہے میں نے کانوں سے فتوا سنا ہے یہ حکمران سارے کے سارے کافر ہیں کانوں سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں, نہیں جو آپ نے کانوں سے سنا کہ کوئی بول سکتا میں نے کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا جواب جو کہتے ہیں نہیں میڈیا میں کچھ بھی تصویر کسی کو دے سکتے ہیں تو کچھ اور کہہ رہا ہوگا تو اور باتیں کچھ اور میں نے کہا اخباروں میں بھی آیا تھا کانوں سے بھی سنا ہے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے پروگرام میں خود کہہ رہا تھا کہ حکمران جو ہے یہاں کر بھی جتنے بھی حکمران کافروں سے دوستی رکھتے ہیں وہ کافی ہیں سارے میں نے خود سنا ہے خود دیکھا کہتے ہیں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ماننے کے تیار لوگ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ نہیں جانتے یہ شخص کیسا ہے ان کے فتحوں موجود ہیں ان کو نصیحت کر رہے ہیں جس راستے پہ تم چلوے غلط راستہ ہے منہج غلط ہے شیخ بازن نے غلطی کی ہے ان کے فتحوں میں موجود ہے جلد نمبر نو سفر نمبر سو موجود ہے فتحوں میں شیخ صالح علی الشیخ کہتے ہیں ان کا منہج غلط ہے شیخ بدل نگو الوادعی یمن کے مشہور محدید ہو کہتے ہیں ان کا منہج غلط ہے سب غلط کہتے ہیں میڈیا بھی غلط ہے ٹھیک ہے وہ, وہ ہے ان کے ہاتھ یہ علماء بھی جھوٹے ہیں کیا علماء بھی غلط کہتے ہیں کیا ہم امت کو دھوکھے میں رکھے نام نہ لے کے تو ساتھ ہی کہیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ تو وہ دوسرے لوگ ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں یہ مجاہدین کی بات نہیں ہو رہی یہ لوگ یہ یہ لوگ مجاہدین ہیں ان کی بات نہ کریں آپ کس آدمی نے ان کا نام لے کے بات کی آج اگر اس کی ضرورت نہیں تو کب ضرورت پڑے گی مجھے بتائیں اگر یہ شخصیت پرستی نہیں ہو تو یہ شخصیت پرستی کسے کہتے ہیں مجھے بتائے کب سے سلفی اور حدیث لوگ جو ہیں وہ شخصیت پرستی کرتے ہیں کب سے کیا ہمارے اندر بھی صوفیت آ گئی ہے جیسے ہمارے شہر کہتے ہیں سلفیت و صوفیت تعجب کی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ شخصیت پرستی جو ہے سوفیوں کے اندر تو موجود ہے سلفیت میں کب سے شروع ہوئی ہے یہ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان کا نام بھی لیا جائے کیونکہ آج ہمیں ضرورت ہے حق خود اور باطل کو سمجھنے کی کے طرف واپس آتے ہیں جہاد الدفع کی حقیقت کیا ہے اور کیا جہاد الدفع جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے یا نہیں کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہاد جس میں اٹیک کیا جاتا ہے جو جس میں ہم خود حملہ کرتے ہیں وہ جہاد تو چلو فردہ کفایا ہے وہ تو الگ اس کی بات نہیں کرتے آج امت جو ہے وہ جہاد دفر پہ ہے جہاد دف کر رہی ہے اپنے مدافعت کر رہی ہے کافر دشمن جو دروازے پہ کھڑا ہے اور طاقت اور قدرت جو وہ اس جہاد کے لیے ہے جس میں ہم خود حملہ کریں جہاد و قلب کے لیے اس جہاد کے لیے ضرورت نہیں ہے طاقت کی اس میں تو اپنا اپنا دفاع کرنا ہے چاہے مری مٹو مر مٹو چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے کافر کو روکنا ہے کس کسی نہ کسی طریقے سے اور یاد رکھیں یہ بات بے بنیادی درست نہیں ہے کیونکہ جہاد الدفع بھی عبادت ہے جیسے کہ جہد طلب عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے طاقت کی شرط ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے لاقل لفول اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں کرتے بوجھ نہیں ڈالتے دوسری جگہ اللہ تعالی فرمایا نے فرمایا فتق الحمد اللہ تعالی سے ڈرو اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق اگر مسلمان اپنا دفاع نہ کر سکے کافر جمع کی طاقت زیادہ ہو تو ان پر یہ فرض بھی ثابت ہو جاتا ہے اور اس کی دوسری دلیل سہلبے کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر کے ساتھ معاہدہ کیا ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا ابو جندل آئے مرد کے بیٹے جو پہلے اسلام قبول کر چکے تھے حد کڑے میں جکڑے ہوئے شکل و سورت بگڑی ہوئی ان کو اتنا مارا پیٹا کافروں نے ظالموں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے صرف اس شخص کو اجازت دے دے ابھی ہم نے لکھا بھی نہیں ہے معاہدہ تو انہوں کا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ فرمایا گزارش کی عزیز ہو لی میرے لیے اجازت دے دیں یعنی میں صادق امین تھا کہ کسی زمانے میں مکہ میں تم لوگ میری تل قدر کرتے تھے اگر میری کوئی قدر باقی ہے تو میرے لیے اس کو معاف کر دے سبحان اللہ صحابہ کرام کھڑے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کے باوجود بھی اس ظالم نے کہا نہیں صحابہ کرام روتے پہ گھٹنے کے بل گر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھیں پیچھے جو ہے کئی جنگیں جیت چکے ہیں طاقت ابھی موجود ہے چودہ سو صحابی ساتھ ہیں لیکن یہاں پر تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ شر زیادہ نظر آ رہا تھا کیونکہ مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا جو مکہ میں موجود ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائے فتح میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ عام وہ مسلمان جنہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا ہے وہ بھی اس کی زب میں آ جاتے وہ بھی بے گناہ مر جاتے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا کافروں کے ڈر سے تو وہ بیچارے بھی مر جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ دو مقصد ہیں اس میں سے ایک کم ہے ایک زیادہ ہے تو کم والے کو لے لیا اگرچہ یہ جو صلح ہوئی اس کی جو شرطیں تھیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل اور کٹن شرطیں تھیں جس میں ظاہر بے عزتی نظر آتی تھی لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا ابو جندل کو دوبارہ گھسیٹتے ہوئے لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کے سامنے مارتے گئے وہ شخص یہ کہہ رہا تھا جاتے ہوئے جب اس کو گھسیٹ کے لیے جا رہے تھے کیا میرا ہے کہ میں کلمہ پڑھا ہے انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا ان کا دفاع کرنا تھا نا دفاع کیوں نہیں کیا اگر ان کے لیے دفاع نہیں تھا اس وقت مشرور یو اس وقت اگر دفاع کرنا درست نہیں تھا وجہ کیا تھی کہ وہ طاقت موجود نہیں تھی رکاوٹیں موجود تھیں سامنے اور رکاوٹوں میں سے وہ مسلمان جو اندر موجود تھے اور وہ طاقت جو ان کے پاس اس وقت تھی ہو سکتا ہے کہ اس طاقت کی وجہ سے مسلمانوں کو, مسلمانوں کو اور تکلیف پہنچ جاتی اور اسلام کی دعوت میں تو ہے دعوت مزید رکاوٹیں پہ سامنے آ جاتی اس کی تیسری دلیل جو میں نے پہلے پیانگ سے مسلم کی روایت میں صدر نواز بن سمعان رضا عنہ کی مشہور حدیث کہ جب قیامت قریب آئے گی قیامت کی جو بڑی نشانی ہے اس میں سے یا اور ماجوج جو قوم آئے گی تو اللہ تعالی اس آہر سات کو وحی کے ذریعے بیان کریں گے کہ اب میرے وہ بندے نکلیں گے جن کو کوئی روک نہیں سکتا جن سے کوئی جنگ کر نہیں سکتا تو میرے بندوں کو پہاڑوں کے اوپر لے جاؤ اس حدیث میں واضح الفاظ ہے میرے بندوں کو پہاڑوں پر لے جاؤ اپنے گھر چھوڑ دے اپنا کاروبار چھوڑ دے اپنا سب کچھ چھوڑ دیں زمین بھی گئی سب کچھ گیا کس لیے کیونکہ بات زمین کی نہیں ہوتی بات گھر کی نہیں ہوتی بات ہوتی ہے طاقت کی بات ہوتی ہے اس جان کی جو آپ کے اندر ہے بات ہوتی ہے ایمان کی اپنا ایمان بچانا ہے تو پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ تو یہاں پر کیونکہ طاقت نہیں تھی ان کے سامنے جنگ کرنے کی تو ان کو حکم دیا گیا کہ جنگ نہ کرو تم یہ جہاد کیا طلب جہاد یا دفع جہاد ہے یہ جہاد دف ہے کیونکہ یجوج مجوج آئیں گے تو اور حملہ کریں گے وہ ہمیں اپنا دفاع کرنا تھا مسلمانوں پر دفاع کرنا تھا لیکن دفاع کی بھی اجازت نہیں ہے اس وقت وجہ کیا ہے طاقت نہیں ہے اور <سؤال> اس کی جو علیہ السلام جی ہم یہ کہوں کہ دجال کو قتل کر لیں گے دجال کی طاقت تو تھی طاقت موجود تھی لیکن اتنی طاقت نہیں کہ ان کا سامنا کرے طاقت یہ نہیں کہ یعنی ایک دفعہ ایک چیز ہے کہ وہ, وہ ہر وقت وہ برقرار رہتی اور برابر ہوتی ہے ہر دشمن کے سامنے ہر دشمن کے لیے طاقت جو ہے اس کی طاقت کے مقابلے میں ہونے چاہیے جب دجال تھا تو دجال ایسی طاقت تھی اس کے سامنے کوئی بھی سو روک نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ اس طاقت کو توڑنے کے لیے اس رائے سات اسلام کو نازل کریں گے تو اس رائے سات وال اتنی طاقت, طاقت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ان کو ختم کر دیں گے قتل کر دیں گے دجال کو لیکن اللہ تعالی خود بیان کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے نوی اب جو ہے جن, جن بندوں کو میں نکال رہا ہوں فتنے کے لیے ان کو تم نہیں روک سکتے سبحان اللہ اور جو عقل یہ تو شرعی دلائل ہیں جہد دفع کے بارے میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں جہد دفع واجب ہے ابھی کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے ان کی دریا میں بیاں کرنا ہوں جو اپنی دلائل ہیں اس کے نمبر ایک جہاد اگر واجب ہے سب مسلمانوں پر دفع جو دفعہ مداخلت کرنے کے لئے تو پھر تو وہ ملک جو ہمارے چھین چکے ہیں کافروں نے جو چھین لیے ہیں جیسا کہ کسی کو یاد ہے اندلس سپین اور پرتگال نہیں اس زمانے میں اندلس کیا تھا مسلمانوں کا قلعہ تھا مسلمان حکومت تھی آج بھی قلعے موجود ہیں مساجد موجود ہیں وہاں پر اگر دفاع ضروری کرنا ہے تو ان کا پہلے کرنا ہے وہ واپس لے لو وہ واپس کیوں نہیں لیتے ہو ان کا دفاع کیوں نہیں کرتے ہو کہتے ہیں طاقت نہیں ہے تو ہم یہ کہتے جب وہاں پہ طاقت نہیں ہے تو یہاں پر بھی تو طاقت نہیں ہے نا فرق ہے دونوں میں جب وہاں پر طاقت رہی تو یہاں پر بات, بات تو طاقت کی ہو رہی ہے نا ابھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ طاقت ضرورت نہیں ہے جی دفعہ کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے سب تو ہر مسلمان پر واجب ہے تو وہ واجب پور پورا کون کرے گا یہاں پر دوسرا مسئلہ نکالتے دف اسائل جہاد دفر کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے لیے بھی طاقت ضروری ہے جیسے کہ جہید و طلب کے لیے ایک مسئلہ دفع اسل دفع اسل اور چیزیں بعض لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھا کہ دونوں ایک ہیں دفع الصائل وہ دشمن جو تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہارے مال یا عزت لوٹنے کے لیے چاہے یہ جو داخل ہو کافر یا مسلمان ہو اس کی مدافعت کرنے کو کہتے ہیں دفع الصائل جہد الدفع نہیں ہے جہاد جہد الدفع یہ ہوتا ہے کہ کافر ہے وہ آپ کے ملک کے اندر داخل ہو گیا ہے اس کو روکنے کے لیے جو آپ کاروائی کرتے اسے جہاد الدفع کہا جاتا ہے وہاں پر ملک ہے یہاں پر گھر ہے وہاں پر کافر ہے یہاں پر کافر ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے شریعت نے ان دونوں کو مختلف نام دیا یہ جہاد الدفع ہے یہ دف عسفا ہے اور دونوں کا شریعت میں الگ الگ احکام ہیں جو دف کے احکام میں بیان کر چکا ہوں دفع اسائل جو ہے وہ اس کی احکام جو ہیں وہ مختلف ہے اور انہیں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون فہ و شہید من قتل دون عردہ شہید من قتل دون نفس و شہید جو شخص اپنی جان بچاتے ہوئے کسی کا قتل کر دے یا وہ خود قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے جو شخص اپنی جان بچاتے ہوئے یا اپنی عزت بچاتے ہوئے قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے یہ دفع وسائل کی بات ہو رہی ہے اور دفع وسائل میں اگر وہ شخص بھاگ جائے تو اس کا پیچھے نہیں کیا جاتا شرائل ایک ڈاکو آپ اپنے گھر میں گھسا ہے وہ بھاگ گیا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے اگر آپ نے دفاع کرتے ہو اسے قتل کر دیا یا اس نے آپ کو قتل کر دے دفاع کرتے ہوئے تو آپ شہید ہیں اس وقت اگر وہ بھاگ جاتا ہے تو اس کا پیچھے کر اس کو قتل نہیں کیا جاتا دیکھیے کافر کے لیے جہاز الدفع میں آپ اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا پیچھے بھی کر سکتے ہیں دفع دفر میں یہ بات موجود نہیں ہے اور اگر اسے قیدی بنا دیا جائے تو اس قیدی کو بھی قتل نہیں کیا جاتا اور دفع دفل میں اگر کوئی ڈاکو تھا ہے آپ کا مال لینے کے لیے تو آپ کے دو راستے ہیں یا تو اس کو ساتھ لڑو اور یہ عظیمت ہے چاہے مرو یا اس کو مارو یا جو رخصت ہے اس کو مال دے کے جان چھڑاؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی مال چاہتے ہو بچوں کی جان محفوظ ہو جاتی ہے عزت محفوظ ہو جاتی ہے جاؤ نکلو تم مال کے پوچھا ہو نکلو یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے اکثر مار بھی ہاں تو ٹھیک ہے یہ صحیح تھا ان کا ایسا کرنا ہے میں یہ کہا ہے من خود ہی نہ دوں ہو شہید شہید تو ہے وہ جو مرے گئے ہیں سارے شہید ہیں وہ تو عظیمت ہے لڑو رخصت ہے نہ لڑو آپ کی مرضی ہے رخصت ہے یہ شرعن آپ کے لیے جائز ہے شرعن جائز ہے ان کے لیے دیکھیے بات شرح کی ہو رہی ہے شرعن جائز ہے اگرچہ چاکلن اس کو بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں شرعن جائز ہے عظیمت ہے تو آپ کی مرضی ہے شہادت لینا ہے تو لڑو سب شہید ہو جاؤ شریعت نے اس کو بہتر کیا شہادت کا نام دیا ہے اگر کوئی رخصت لینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے شرائن دونوں درست ہیں ایک اور مسئلہ آتا ہے مسئرت پہ پھلوا پہ بس وہ کہتے ہیں کہ جو جن علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آج جہاد موجود نہیں ہے وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ جہاد ہوتا کیا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی جہاد کیا نہیں ہے جہاد کے فتوا ان سے لوگ جو لوگ جہاد کرتے ہیں جن لوگوں نے کبھی جہاد نہیں کیونکہ ان کو کیا پتہ جہاد کیا ہوتا ہے ایر شہ بن باز ہے شیب نب سے مین علامہ البانی انہوں نے کب جہاد کیا یہ کبھی گئے جہاد کے لیے تو اس لیے فتح جو ہے جہاد کے تعلق سے ان سے نہ لیں جہاد کے تعلق سے فتویٰ لینے تو ان سے لیں جنہوں نے اپنی زندگی جہاد میں گزاری ہے ان علماء سے کیوں نہ لیں کیونکہ فک الواقع کا پتہ نہیں ہے فک الواقع کا مطلب یہ ہے اس چیز کی سمجھ جو آج کے دور میں موجود ہے جس کے بارے میں ہم یہ فتوا دے رہے ہیں دشمن کی کیا طاقت ہے میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے کس طریقے سے وہ داخل ہوتے ہیں گھروں میں کیا کیا کچھ وہ کرتے ہیں جس کے ساتھ گزری وہی وہ جانتا ہے نا جس کے ساتھ نہیں گزری وہ تو دور سے بیٹھ کے سنے سنے پہ بات کرتا ہے وہ پھر, پھر میڈیا کی بات آتی ہے میڈیا تو جھوٹ ہے یہ علما میڈیا کی بات کر دے کے بات کرتے ہیں ان کو کیا پتہ تو اس میں یہ بات بھی درست نہیں ہے پھر الواقع جو ہے یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جب علما کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو اس مسئلے کی باریک بینی کو نہیں سمجھتے ایسے ہی دے دیتے ہیں یہ تو مت ہے علم پر پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم کو پہلے وہ علم سیکھنا چاہیے پورے کا پورا جس کے بارے وہ فتویٰ دے رہے ہیں تو یہ بات ہی محال ہے میڈیکل کے فیلڈ میں اگر عالم فتوا دے رہے ہیں تو ڈاکٹر بننا چاہیے بڑا فتویٰ نہیں دے سکتا وہ انجینئرنگ کے فیلڈ میں فتویٰ دینا چاہیے تو اسے انجینئر بننا چاہیے جانوروں کے مسائل میں فتو دینا چاہیے تو اسے ویٹنری ڈاکٹر بننا چاہیے جانوروں کو ڈاکٹر بننا چاہیے اگر اس نے گاڑیوں کے مسئلے میں خرید فروخت میں کوئی فتو دینا چاہیے تو اسے تاجر ہونا چاہیے گاڑیوں کا ٹوٹا کمپنی کا مالک ہونا چاہیے یا کسی اور کمپنی کا مالک ہونا چاہیے تب اسے پتہ چلے کہ کاروں کے اندر کیسے کاروبار ہوتا ہے تو یہ محال ہے کچھ حاصل ایسا کر سکتا ہے اور ہیز کے مسائل میں فتو دینے سے دینے کے لئے اس کو ہیز آنا چاہیے یعنی حیض کے مسائل میں عورتیں فتوی دیتے مردوں کو فتو دے نہ سکتے ان کو کیا پتا کے کیا ہوتا ہے ہیز آئے گا تو پتا چلے گا ان کو تو یہ بات بے بنیاد ہے سرے سے بے بنیاد ہے شرائن کیا ہوتا ہے لا نے اس کا بھی جواب دیا ہے ہمیشہ جس فیلڈ کے بارے میں لیا جا رہا ہے عالم سے اس فیلڈ کے متعلق جو فقات ہیں جو قابل احترام اور قابل علم لوگ ہیں امت میں ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے وہ شخص اپنے علم کی بنیاد پر وہ بات بیان کرتا ہے علماء اس چیز کو شرشریت کے تنازع پر تول کر جواب دیتے ہیں رہے گی یہ فک واقعہ کا مسئلہ دوسری بات یہ تیسری بات کہ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مسئلہ چھپا ہوا ہے امت سے بھئی جیسا کہ نماز کے شروط نماز کے ارکان و واجبات موجود ہیں فقہ کی کتابوں میں اسی طریقے سے جہاد کے متعلق بھی یہ باتیں موجود ہیں شروط کیا ہے واجبات کیا ہے ارکان کیا ہے ووابط کیا ہے سب موجود ہیں شریعت نے جس طریقے سے نماز کے احکام بیان کیے اسی طریقے جہاد کے احکام بھی بیان کیے ہیں تو علماء جب جہاد معاملے فتویٰ دیتے تو اسی بنیاد پر دیتے ہیں اس بنیاد پر نہیں جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آج کا کیا دشمن جو کل تھا آج کوئی اور ہے کل بھی نسارا تھے آج و سارا ہے کل کی دشمنی جو تھی کیا آج کی دشمنی اس سے کم ہے وہاں کل یہود و نسارا اس مسئلے کو بھی حل کر دیا اے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے نہ یہود و نہ نصارہ جب تک کہ تم ان کی ملت کو نہ اپنا لو یہودی بن جاؤ نصرانی بن جاؤ تب تو یہ خوش ہے نہ کبھی خوش نہیں ہوگا راضی ہوگا تم پر جنگ جنگ ہی کرتے رہیں گے تکلیف پر تکلیف کرتے رہیں گے تمہارے اوپر تو یہ بات کرنا کہ علماء کو پہلے مجاہد ہونا چاہیے پھر فتوا دیں یہ بات درست نہیں ہے علماء فتوا دیتے ہیں علم کی بنیاد پر ضوابط ہیں جہاد کے جیسے میں اگلے درس میں بیان کروں گا ایک ضابط نہیں جیسے کہ سترہ شرطیں تھیں اس سے زیادہ ضوابط ہیں جہاد کے اس تنازو پر تول کے علماء جواب دیتے ہیں اس لیے آپ کی یہ بات بھی درست نہیں ہے پھر آتے ہیں ایک اور مسئلہ یہاں پر سواب کے تعلق کے منہج کے تعلق سے میں نے پہلے بھی مقدمے میں تھوڑی سی بات کی ہے مزید میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ شخص عالم نہیں ہے شروع میں وہ جہاد افغان کا جو پہلا جہاد تھا افغانستان میں ان میں وہ گئے تھے شرع جہاد کی طرف نکلے تھے منہجوں کا درست تھا نے فتویٰ دیا کہ جہاد کے دروازہ کھل گیا ہے تم لوگ جاؤ اور لوگ گئے وہاں پہ جہاد بھی کیا لیکن اس شخص کی صحبت ایسے لوگوں سے ہوئی جن کا درست نہیں تھا کم علمی تھی اور دوستی اور ماحول ان کو وہاں پہ ملا جو حق کے خلاف تھا جو خوارج کا راستہ تھا جس میں حکمران یا ہر وہ شخص جو کافر سے تعلق رکھے وہ کافر تھا یہ سوچ موجود تھی تو آہستہ آہستہ اس ماحول میں رہ کر اس شخص کی سوچ تبدیل ہو گئی علماء نے کیونکہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ علماء نے پہلے یہی شخص نے ان کو اجازت دی اب کیوں روک؟ اب کیوں روکتے ہیں کیوں یہ فرق آ گئے لوگوں میں علماء نے کیوں پر فتویٰ تبدیل کر دیا ہے یہ قرآنوں کے کہنے پر فتویٰ تبدیل کیا ہے قرآن کے کہنے پر فتوی تبدیل نہیں کیا فتو تبدیل اس وقت کیا ہے جب اس شخص نے اپنی حالت کو تبدیل کر دیا جب جہادشہ تھا تو سب نے کہا جہاد شرعی ہے جب وہ جہاد دہشت گردی کی شکل اختیار کر گیا تو وہ جہاد نہ رہا پھر علماء کا فتوی بھی تبدیل ہو گیا پھر لوگوں نے کہا کہ یہ جہاد نہیں ہے یہ غلط ہے یہ غلط راستہ ہے اور شہد باز کا فتویٰ رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر نو صفحہ نمبر سو پر وہ فرماتے ہیں کہ میں نصیحت کرتا ہوں مسعری کو اور مسعری وہ شخص ہے جو یہاں سے نکل گیا ہے وہ بھی خوارج کی سوچ رکھتا ہے باہر ملک وہ بھی بیٹھا ہے کافی ملک میں ابھی تک روپ کے فتوی جو ہیں ابھی تک وہ موجود ہیں نیٹ پر اور کیونکہ مختلف طریقے سے وہ یہ زہر گھول رہا ہے امت میں ہمیشہ ان کی اس کی ہر بات میں حکمرانی نشانہ ہوتا ہے اور وہ بار بار یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے یہ کافر ہیں تو شیخ صاحب نے نصیحت کی ہے نام لے کے مسری کو بھی نصیحت کی ہے بل کو بھی نصیحت کی ہے کہ جس راستے پر تم لوگ چل رہے ہو راستہ کٹی نہیں وہ غلط راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو راہ راست پر آ جاؤ تو آج بھی موجود ہے شیخ صالح علی شیخ حفیظہ ہوگا آج بھی زندہ ہے وہ کہتے ہیں ان کا منحج غلط ہے شیخ نبل بن الواج ہی وہ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے یہ شخص فتنہ ہے امت نہیں فتنہ ہے یہ یہ علماء ہے امت کے یہ محدتین یہ علماء ہیں اگر ان کی بات قابل اعتبار نہیں کسی کے سامنے پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور آج جو امت میں ہو رہا ہے وہ بیج کسی نے بویا ہے آج لوگوں کی جان لوگوں کا مال لوگوں کی عزت پہلے کافر لیتے تھے محفوظ نہیں تھی آج اسلام کے نام پر جہاد کے نام پر لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہے ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے کہیں جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہلاک ہو جاتے ہیں کتنی بلڈنگیں گر جاتی ہیں ایک بم بلاسٹ میں ابھی آپ نے دیکھا ہے جو لاہور میں ہوا ہے پچھلے دنوں میں وہ کہتے ہیں نہیں یہ الگ بت سیاسی مسئلہ ہے میرے بھی جو مسئلہ بھی ہے یہ سوچ آئی کہاں سے بیچ کس نے بویا صرف دس سال پہلے تو نہیں تھا بیس سال پہلے مسئلہ کیوں نہیں تھا یہ سوچ آئی کہاں سے کہ کوئی مسلمان اپنی سینے کے ساتھ بم کو باندھ کر اسے بلاسٹ کر کے کئی جانے چلی جاتی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے. مسلمان مر رہے ہیں کون مر رہے یہ راستہ کس نے دکھایا لوگوں کو یہ شرک دروازہ کس نے کھولا ہے ہم اپنا اپنا محاذہ کریں ہم تہمت کیوں کیوں لوگوں کی طرف لوٹاتے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری غلطی ہے اس میں ہمارا منحص درست تھا کیا ہمارا راستہ صحیح تھا لوگ ہم پر غلط الزام لگا, لگا رہے ہیں اگر ہمارا راستہ صحیح تھا تو لوگ غلط ہیں اگر ہمارے راستے میں غلطی تھی تو ہم اس کو ٹھیک کر دیں کیا انسان سے غلطی نہیں ہوتی کیا پھر دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں یار یہ بات تو ٹھیک ہے غلطی ہوئی اس سے کیا انسانوں سے غلطی نہیں ہوتی اللہ تاکہ غلطی کو تو معاف کر دیتا کیوں اس کو پیچھے پڑ گئے بار بار اس کو نام دیتے ہیں غلطی وہ ہوتی ہے جو ایک مرتبہ ہوتی ہے دوبارہ اس کی سلاح کی جاتی ہے کئی سالوں سے یہ منحج جو آج امت میں موجود ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے کم ہوا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے یہ غلطی نہیں ہے جہاں بوجھ کے کیا جا رہا ہے اس کو حق سمجھ کر کیا جا رہا ہے دونوں میں فرق ہے پھر یہ بھی غلط فہمی ہے ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے لیکن اس شخص نے اچھے کام بھی تو کیے ہیں نمازی ہے وہ شخص اچھے کام کرتا ہے کتنی آ, ملین ڈالر اس نے سطقات الخرات میں دیے کتنی مساجد بنائی ہے دنیا میں کتنی اچھا کام کیا ہے مجاہدین کو اس نے پیسہ دیا ہے کتنا اچھا کام کیا اس شخص نے تو اچھا, اچھا کام بھی کیا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی تو اسے غلطی کیوں بڑھایا جا رہا ہے میری گزارش یہ ہے بات اچھائی کی جو ہوتی ہے اس کے معیار شریعت نے ہمیں دیا ہے اس کا معیار ہے کتاب اور سنت اگر وہ کتاب اور سنت کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پہ ہے وہ حق ہے اگر کتاب و سنت کے مخالف ہے تو وہ عمل عمل صالح نہیں ہوتا اور اس کی دلیل اس کی مثال صحیح بخاری میں احادیث موجود ہے سمسلم احادیث موجود ہیں خوارج کی مثال واضح ہے کیا سمجھتے خوارج جو ہے وہ دیندار لوگ نہیں تھے کہ گانا بجانے والے تھے زنا کرنے والے تھے سود سود خور تھے وہ لوگ ان کا یہ نظریہ ہے یہ عقید ہے جو سود خور ہے وہ کافر ہے جو جھوٹ بولتے وہ بھی کافر ہے جو زانی ہے وہ بھی کافر ہے اتنی وہ سے ڈرتے تھے وہ عیدی ہی فرقہ ہے وہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولیاؤں کے سردار سرداروں کو صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے ان کی نمازوں کے سامنے وہ لوگ آئیں گے امت میں جو دین سے لگاؤ رکھیں گے اور شکل و سورج سے بھی بڑے پکے مومن نظر آئیں گے نمازی ہوں گے روزے رکھنے والے ہوں گے قرآن پڑھنے والے ہوں گے تم لوگ جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو گے نا تو اپنی نمازوں کو حقارت کی نظر سے دیکھو گا ہم ہم کے نماز پڑھتے ہیں یہ نمازی ہیں اتنی اچھی نماز پڑھیں گے وہ ظاہر قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نہیں اترے گا یعنی زیادہ قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے کم حلق سے نہیں اترے گا نا دل میں جائے گا تو پتہ چلے گا دین سے ایسے نکلیں گے جیسا کہ کمان سے تیر نکلتا ہے سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی حیرت پہ دیکھنے کبھی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے اگر کیے تو ان لوگوں کے لیے کیے جہنم کے کتے ہیں یہ لوگ بخاری کی روایت میں آیا ہے ارے وجہ کیا ہے نماز پڑھنے والے تو ہیں یہ لوگ اچھا کام تو کرتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے جو بگاڑ ہوگا امت میں جو قتل عام ہوگا امت میں اس دور میں اس دور سے لے کے آج کے دور میں دیکھیں اللہ تعالیٰ رحم کر اللہ تعالیٰ جانے گے کب تک یہ ہوتا رہے گا امت میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے ان لوگوں نے وہی کیا کس کے خلاف جنگ کی سادات اولیاء کے ساتھ جنگ کی سید علی علی بلاب طالب کو قتل کس نے کیا کسی یہودی نے کسی عیسائی نے کسی بدھ پرست نے کیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے کیا اور کیوں قتل کیا اس شخص نے کہا میرے اور جنت کے سامنے جو در دیوار ہے وہ علی بن بنابی طالب ہے رب اللہ تعالی علم جب یہ دیوار گرے گی تو میں جنت میں جاؤں گا صحابی کو قتل کر کے وہ جنت میں جانا چاہتا تھا وہ جب اس کو اب ہم ملزم کو اب کیا سمجھتے ہیں کوئی جاہل شخص تھا کوئی روڈ پہ چلتا ہو, کوئی یہودی نصرانی تھا علم رکھتا تھا وہ شخص لیکن ان کی بہکاو میں آ گیا اور چلا گیا اس شخص کو سید المر خفتابل انہوں نے چنا اپنے دور میں اور مصر کی طرف بھیجے لوگوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے سید الحمد خطاب کو چنو غلط تھا کیا ایک بدرتی کو انہوں نے چنا نہیں لیکن جب ماحول برا تھا تو اس برے ماحول میں رہ کر ان سے بھی برا کام ہوا جب علما نے ان کو روکا تو علماء کی نہیں سن جو اپنی سوچ تھی اسی پہ چلتے رہے اور آخر رزلٹ کیا تھا سی دن علی گراپ کے تارے کو شہید کر دیا پھر جب اسے کوڑے مارتے تھے اس شخص نے کہا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن میری ایک گزارش ہے میری زبان کو کبھی نہ کاٹنا مرتے دم تک میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا وہ کوڑے مارے اللہ کے ذکر میں مشغول ہے وہ شخص یہ کون ہے یہودی ہے نصرانی ہے کون ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے والا مسلمان ہے کیا اس کے کی اچھے احمال نہیں تھے کیا بات یہ نہیں کہ آپ معیار کیا اچھے احمد کر کتاب اور سنت پر تو لوگ جن اچھے اعمالوں سے مسلمانوں قتل عام ہوتے وہ اچھے احمد نہیں ہوتے میرے بھائیوں صدر عبداللہ بن عباس اب اللہ عنہما جب گئے ملازرے کے لیے صدر بن افطالبن بن بھیجے جا کے ان سے مناظر کرو خوارین سے وہ فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں عجیب سا منظر دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں رو رہے ہیں کچھ لوگ سجدے میں رو رہے ہیں کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں جب میں نے ہاتھ ملائے مسافہ کیا ان کے ہاتھ جو تھے ایسے تھے جیسے جانور کے سمب ہوتے ہیں پکے ہوئے سخت سجدے کر کر کے عبادت کر کر کے وہ بھی تو عبادت گزار تھے وہ اچھے احمد کرتے تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی فرمایا بیچارے اچھے تو تھے لیکن یہ بھی غلطی تھی ان کی یہ فرمایا کبھی جب غلط بات تھی تو غلط بات کو سامنے رکھا ان کی اچھائیں کو بیان نہیں کیا آج بھی ہم یہی کہتے ہیں جو اچھے احمد انہوں نے کیے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں ان کا انکار نہیں کرتے لیکن جو برے احمال ان سے ہوئے ہیں ان برے احملوں کی وجہ سے وہ اچھے احمل بھی وہ اللہ تعالی کی طرف ہے. ہم امت میں کیوں فتنہ ڈالیں امت کو کیوں دھوکے میں رکھیں یار اچھے اچھا عمل بھی کیے ہیں یار تھوڑے سے برے کہ یہ تھوڑے سے برے ہیں مسلمانوں کی جان چلی جائے قتل عام ہو جائے مسلمانوں کا امن و امان کا خاتمہ ہو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے جو عبادات میں نے کی ہے وہ میرے لیے ہیں اپنے رب کے لیے میں نے کی ہیں اگر میری وجہ سے مسلمانوں قتل عام ہوتا ہے تو اس کا میں جواب دہوں میرے عمل امت کے کی لیے کیا کام آئیں گے میرے اعمال تو میرے لیے ہیں نا امت کو میرے اعمال سے کیا فائدہ ہے اگر میں اپنے اعمال اپنے اعمال سے امت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نقصان تو نہ پہنچاؤں اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا کہ جہاد جیسی عظیم شریعت کا حصہ وہ دہشت گردی بن جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم النفع صالح کی توفیق اطاف امان قرآن الرسول من ترطنك تفرق اطاع فرمائه اميهما رزوليك وسب مسلمانك وشرك بدعات أرق ورفاس نجات اطاع فرمائه سبحان ربك رب العزيتي يا عما ياصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة الله وسلم مبارك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين مرحبا <تصفح> مرحبا دادا لدينا نام مهائي نام مهائي جي ایک عالم نبي ورحبا بي برطاني اور مجحدین اس کو اپنا مختی مانے پتوی سے نہیں اور یہ جو وقت یہ ہے کہ لوگ ان کو وہاں तो رکھے نہیں تو یہ جو مجاہدوں کو ویسے ڈھونڈ رہے ہیں لوگ اس کو پکڑتے کیوں نہیں سوال ہے دوسرے نمبر پہ کہ میں مان نہیں مانتا کہ یہ مجاہد سے فتوا لیتے ہیں فتوا لیتے ہیں تو وہ بنازن سے لیتے ہیں انیسواں تک تو زیادہ تر جو انہیں کی بات بھرتے ہیں یہ ایک نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے ایسے شخص کو پناہ کیوں دی ہے جو ایسے فتوے دیتا ہے جو ساتھی وہاں پہ رہتے ہیں انگلینڈ میں وہ جانتے ہیں کہ ان کا قانون ہے اسائلم اگر کوئی شخص وہاں پہ کر دے تو وہ ان کو پناہ دیتے ہیں اور اس کے بہت سارے مثالیں سلمان رشدی ایک وہ شخص جو وہاں پہ رہتا ہے ساٹھ ہزار پاؤنڈ اس پہ سرف کرتے ہیں سالانہ اس بندے پر پیسہ گورنمنٹ دیتی ہے یہ وہاں کا قانون ہے تعجب کی بات ہے اور اسمار مشدین اپنی کتاب میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی صرف نہیں کی امہات ام کی شان میں صرف گستاخی نہیں کی اس نے برطانی کی ملکہ کو کتی کہا ہے بچ کہا ہے اسی کتاب کے اندر اور وہی لوگ ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں وہ پیسے بھی صرف کر رہے ہیں ان کو بھی گالیاں دی ہیں اس شخص نے یعنی اس لفظ کی معذرت کے ساتھ میں نے استعمال کیا ہے یہ وضاحت اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اس شخص نے کیا ان, ان, ان کے بارے میں کیا کہا ہے پناہ دے رہے ہیں. ان کا قانون ہے وہ جانے اب ان کے قانون کو میں تو تبدیل نہیں کر سکتا اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم, ہم ان کے خلاف ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں انہوں نے خود اس کو بٹھایا وہاں پہ دوسری بات یہ کہ مجھے ان سے فتوے کیوں لیتے ہیں وہ شخص خود جاد میں تھے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں سو مسٹر ہک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے پتہ نہیں آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ جو ہے ایک ہاتھ میں ہک ہے اس کے اپ دیکھا آپ لوگوں نے ہاں بہرحال تو لوگ ان سے فتوا اسی ہی لیتے ہیں کہ وہ جہاد کے میدان میں رہ چکے وہ جہاد کر چکا ہے اور یہ بات اس سے وہ, وہ لوگ نہیں لیتے فتوا جو مجاہدین یہ آپ کا غلط فہمی ہے صرف یہ واحد مفتی ان کا اور بھی مفتی موجود ہے میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے کہ ایسے لوگوں سے فتوا بھی لیتے ہیں باقی اور بہت زیادہ ہیں اب میرے پاس لسٹ میں سب کے نام بتاؤں میں نے صرف ایک مثال دی ہے اور جن, جن کو وہ اپنا عالم سمجھتے ہیں ان میں سے گلم امت میں سے ایک بھی نہیں ہے جن سے فتوا لیتے ہیں جو مہتبر گلم ہے امت میں سے ایک بھی نہیں ہے دوسری بات کیا تھی آپ کی مجھے یہ بتائیں ایک شخص چھپا ہوا ہے پہاڑوں پتنی کہاں پہ اسے فتوا کیسا لے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے لیں گے آپ فتوا ایک شخص آپ کے سامنے میڈیا پہ آتا ہے اسے فتوا لیں گے جو اس کا جو شوبھا جس کو پتہ نہیں کہاں پہ اسے فتوا لیں گے آپ اس سوچ والے لوگ موجود ہیں اور اسے فتوا لیتے ہیں اسے میں نے کہا ہے کہ جب محتبر علماء امت نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر کے ان لوگوں کی طرف کیا جو لوگوں کو فتوا دیتے ہیں انہیں فتوا لینا ہے بس یعنی ایک شخص نے ہاں سننا ہے ہاں نا نہیں سن سکتے وہ لوگ نہ سنیں گے تو اپنا رخ تبدیل کر دیں گے ان کو ہاں کہیں سے مل گیا اس کو اپنا دن بنا لیا اس کو اپنا عالم بنا لیا اب یہ مسئلہ ان کا ہے یا تو گورنمنٹ کا مسئلہ ہو جانے جو ان کو پرا دی ہے یہ لوگوں کو مسئلہ جو ان سے فتوا لیتے ہیں اگر محمد کی طرف کیوں نہیں جاتے جب شیخ بن باز نے یہ کہا کہ یہ جہاد نہیں ہے دہشت گردی ہے تو کہا یہ عالم سلطان ہے یہ بکا ہوا ہے جب علامہ البان نے شام سے فتوا دیا کہ یہ جہاد دہشت گردی ہے خود کش حملے جو ہیں وہ جہاز سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا یہ مرجی ہے یہ مرجی ہے الحماللہ. وہ عالم سلفان ہے بکا ہوا ہے شیب اظہمی بھی بک چکا ہے یہ عالم جو ہے یہ برجی ہو گیا تو انہیں امت میں کون سا بچا ہے کون عالم ہے مجھے بتایا ان کو یہ عالم ان سے بتاوا لیتے ہیں اس جیسے اور بھی لوگ ہیں یہاں پر اس ملک میں بھی ہیں ان سے فتوا لیتے ہیں لیکن معتبر امت کے جو عالم ہیں ان میں سے نہیں ہیں آج بعض لوگوں یہ آنکھیں کھل رہی ہیں چاہے دیر سے صحیح کچھ ان کو بھی پتا چلا ہے کہ ہم غلط تھے تو باقی لوگوں نے آئے ہیں لوگ کتنے لوگوں نے توبہ کی پتہ چلا کہ ہم دھوکے میں تھے ہمیں یہ جنت کا راستہ دکھایا جا رہا تھا ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا بس یہ بلاسٹ ستھرے تمہارے سے تمہارے سامنے کھڑی ہیں ہم نے اس چکر میں اپنے سب کچھ کیا ہوا تھا ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہی حق ہے یہی جنت کا راستہ ہے جب علماء کی باتیں سنی جب اس بہت سے تھوڑے سے نکلے دوسرے قول بھی سنا اس ان کی دلائل سنے پھر تھوڑا سا غور کیا ہم کیا کر رہے تھے ہم کیا کرنے والے ہیں اللہ مجھے وسیع نہیں بھولتا اور کئی مہینے پہلے سعودی ٹی وی پہ ایک پروگرام لگا ہوا تھا جو یہاں پر ایک کنواں تھا بگے کا اس کو بلاس کرنے والے تھے سعودی عرب کا سب سے بڑا کنواں ہے پیٹرول کا وہ ہاں تمام کے علاقے میں سب سے بڑا چار پانچ جوان تھے داڑی والے تھے ان کی آنکھوں میں آسو تھے انہیں توبہ کی انہوں نے پورا کیا دکھا کہ ہم کیا کرنے والے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے کسی آئی سے سنا اگر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پتہ کوئی سائنٹسٹ تھا تو بیس کلومیٹر تک بیس اسکوئر کلومیٹر تک جہاں تک وہ دھواں جاتا کاکروچ بھی زندہ نہ رہتا کاکروچ بھی مر جاتا کتنا اس کا پوائزن تھا جو ہم نے یہ سنا تو ہمارے سیک ٹانگیں کانپنے لگی اور ہم یہ کیا کرنے والے تھے یہ کون سا جہاد ہے جس میں کاکروچ بھی مر جائے دنیا میں یعنی جو پرندے اوپر سے گزرتا وہ بھی مر جاتا گر کے کی. ہمیں کیا کرنے والے تھے پھر انہوں نے توبہ کی ان کا انٹرویو آیا اور ان کی باتیں زبان سے نہیں آ رہی تھی ولباہ میرے بھائی میں نے خود دیکھا وہ ان کی بات دل سے نکل رہی تھی تو لوگ آئے ہیں جب حق کو انہوں نے سمجھا ہے لیکن ایک رکاوٹیں موجود ہیں ہوا نفس بھی انسان کے اندر ہے تو میں نے یہی کہا ایک بوڑھی کی میں نے دی سعید صفی رو جائز خواہش تھی دبادیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر تو ان ناجائز خواہشات ہوا نفس کو ہم ختم نہیں کر سکتے نبی اکریم وسلم کے فرمان کے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے لیے تو اس لیے نظر آسانی ضروری ہے سبحان اقوام اشد اللہ اللہ تصفر